الحمد اللہ الحمد اللہ قدم اکروح لفظ اور حکمن جیسا مرفو محفوظ آگے جا کر کہتے منفصل ہم پڑھ رہے ہیں مبنیات کو جی انہوں نے کہا ہے کہ مبنی کی ٹھیک ہے اس میں غیر متمقل مزمرات اسماعی شارہ اسماعی مصولہ اسماعیہ افعال اسماعی اصوات مرکبات کینایاترو اور میں سب سے پہلی قسم جو مزمرات کی نظم آئے رہے ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اسمون ہیں المزمر اسمون وزیالیدلعلا متکلم او مخاطب او غائب تقدم ذکره لفظا او معنی او حکمان کہ مزمر وہ اسم ہے کہ جو متکلم مخاطب یا غائب پر دلالت کرے لیکن اس صورت میں کہ جب اس کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہو لفظ یا حکمن یا جی زم اسم کی تعریف کی متکلم پر دلالت کرے مخاطب پر دلالت کرے یا غائب پر دراز کرے اس طور پر کہ جب اس کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہو لفظ گزر چکا ہو مارن گزر چکا ہو یا حکمن گزر چکا ہو ہر ایک کی مثال دیکھ اس کا تذکرہ پہلے گزرا ہو مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ بر زئی غلام ہُو ذرا غلام ہو اب یہ جو ہو ضمیر ہے یہ راجے ہو رہی ہے زید کی طرف یہ دلالت کر رہی ہے زید پر لیکن اس کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے اور یہ بات سمجھ کے نہیں اور جو پہلے تذکرہ گزرا ہے وہ لفظوں میں گزرا ہے اور زید لفظوں میں پہلے مذکور ہے ذرا بید غلام ہو یہ جو ہو ہے یہ راجی ہو رہی ہے زید کی طرف اور زید لفظوں میں کیا ہے مذکور ہے ٹھیک ہے جی او مہانند یا مہانند پہلے اس کا تذکرہ ہو چکا جیسے ہم کہتے ہو ذرا ہو اب یہاں پر یا ذرا غلامہ ہو ذرا غلامہ اب ذرا کے اندر ضمیر مانے جو ضمیر کیا ہوگی مستطر ہوگی لیکن اب جو غلام ابو کی ہو زمیر اس کی طرف راجے ہو رہی ہے اگرچہ وہاں پر کوئی لفظ میں مذکور تو نہیں ہے لیکن مانن وہ فائل کیا ہے ضرور ہے مانند ٹھیک ہے نا چونکہ ضمیر اس میں مستطر ہے ذرا کے اندر اور اسی کے طرف جی کیا ہے ہو کی طرف غلام ببو کی زمین راجے ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی یہ مانند ہے اور ایک اور قسم ہے وہ کیا ہے جی حکمن کہ حکمن اس کا تذکرہ پہلے گویا کہ گزر چکا ہو جیسے ضمیر شان اور ضمیر قصہ ہوتی ہیں جیسے علی گن کا تذکرہ پہلے تو نہیں گزرا ہوتا لیکن حکمر ہم ایسا سمجھتے ہیں گویا کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے جیسے آپ پڑھتے ہیں آپ کہہ دیجیے وہ اللہ عہد وہ اللہ ایک ہے وہ اللہ کون سا وہ اللہ یہ زمیر کہاں کا راضی ہو رہی ہے کہیں بھی نہیں راضی ہو رہی بلکہ یہی ہے کہ ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ متقلنگ مخاطب پر کرتی لیکن اس طور پر کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا تذکرہ گویا ہے کہ حکمن پہلے گزر چکا ہے لفظوں میں بھی نہیں مانن بھی نہیں بلکہ حکمن یہ کیا نا ضمیر شان اور ضمیر قصہ آپ نے پڑھا ہوگا اگر متکل جملے سے قبل کیا ہے مذکر کی ضمیر آ جائے تو اس کو ضمیر شان کہتے ہیں اور اگر منس کی ضمیر آ جائے تو اس کو ضمیر قصہ کہتے ہیں آگے سمجھ کے نہیں اب اگر آپ کو ضمیر کی تعریف سمجھ میں آگے تو جان لیجئے کہ ضمیر کی دو قسمیں ہیں ایک ہے متصل اور ایک ہے منفصل ٹھیک ہے جی متصل وہ ہوتی ہے کہ جو کیا ہو یعنی اپنے فیل کے ساتھ بالکل ملی ہوئی ہو اور آگے منفصل جو ہوتی ہے وہ بالکل الگ تھلگ لکھی جاتی ہے اب ہر ایک کی یہی دو قسمیں ہیں چاہے وہ مرفو ہو چاہے منصوب ہو چاہے مجرور ہو دیکھیے گا کتاب میں وہ ہے کہ جو درالت کرے جو وضع کیا گیا ہو تاکہ متقلم پر مخاطب پر یغ پر مقدمہ ذکر ہو لفظ اور او حکمن جس کا ذکر پہلے لفظوں میں گزر چکا ہو یا مانن گزر چکا ہو یا حکمن تینوں کی مثالیں بتا چکا ہو اس کی دو قسمیں ہیں اس کی ضمیر کی متصل وہ استعمال متصل متصل وہ ہوتی ہے کہ جو اکیلے استعمال نہ ہوتی ہو آپ نے کبھی دیکھا مثلاً یہ ضمیریں الگ آپ کو تعلیم ملے ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو متصل وہ ضمیر ہوتی ہے کہ جو لاستہ جو اکیلے کبھی بھی ذکر نہ آگے اس, اس کا استعمال نہ ہوتا ہو ماں مرفو یا تو اب یہ ضمیر متصل کیا ہوگی مرفو ہوگی <تصفح> زربتا زربنا جیسے آپ پھیلے ماضی کی گردان پڑھے پڑھتے ہیں زربتا زربت یہ جو ان کے اندر جو ضمیر آ رہی ہے تازہ یہ سب میں کیا ہے جی سب کی سب ضمیریں کیا ہیں متصل ہیں او منسوب یا یہ ضمیر کیا ہوگی مرفو نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگی منسوب ہوگی جیسے ذرا بنی الا ذرا بہن کی آپ کو پتہ ہے کہ اہل ناد کے ہاں یہ کیا ہے متکلم سے کو متقلم سے کیا کرتے ہیں گردان کو شروع کرتے ہیں اور غائب پر کیا کرتے ہیں جا کر ختم کرتے ہیں تو اب اس کی گردان یوں بنے گی ذرا بنی ذرا بنا پھر اس کے بعد مخاطب اور بہما ذرا ذرا بحم ذرا بکی ذرا بکمار ذرا بکنا اور آگے کیا ہے ذرا بکنا اس کے بعد اب ذرا بند اور نہیں ذرا بکنا ذرا بہا ذرا بہا ذرا بہما ذرا بہن ٹھیک تو یوں پہلے متکلن کے سی گئے پھر اس کے بعد مخاطب کے سی پھر اس کے بعد آخر میں غائب کے سیگے یہ ترتیب ہوتی ہے نوحاط کے ہاں جبکہ سرفیوں کے ہاں پہلے غائب کے سیغے پھر مخاطب کے اور پھر کس چیز کے متقلم کے ہوتے ہیں آ رہی یہ بات سمجھ کے نہیں سرفیوں کے ہاں پہلے غائب پھر مخاطب پھر متکل جبکہ نوات کے ہاں پہلے متقلم پھر مخاطب اور پھر کیا چیز غائب پھر دوسری بات یہ اپنے گردانوں کے اندر کیونکہ جو مشترکہ سیغے ہوتے ہیں ان کو کیا کر دیتے ہیں نوحت والے اہل نوحات اس میں اس کو ختم کر دیتے ہیں مثلا ہم پڑھتے ہیں جیسے ماضی کے اندر زرب تما تو تما ایک ایسا سیگا ہے جو متقلم جو بھی وہی استعمال ہوتا ہے اور منس کے لیے وہی استعمال ہوتا ہے جیسے آپ کما ضمیر پڑھتے ہیں زرع و کما ٹھیک ہے نا تو اس طرح وہ کیا ہے دو سیگے کیا ہے گویا کہ ختم ہو جاتے ہیں اور منصوبوں یہ ضمیر منسوب ہوگی نحو ذرا بنی الہ ذرا بہن ذرا بنی سے لے کر ذرا بہن تک تو آپ اس کی گردان یوں پڑھیں گے ذرا بنی ذرا بنا ذرا بکا ذرا بکما ذرا بکم ذرا بکی ذرا بکما ذرا بکنا ذرا بہو اور ذرا بہو ذرا بہما ذرا بہم ذرا بہا ذرا بہما ذرا بہن ٹھیک پہلے متکلیم کی دو ضمیریں ذرا بنی ذرا بنا پھر اس کے بعد مذکر مخاطب ذرا بکا ذرا بکما ذرا بکم پھر منس مخاطب ذرا بک ذرا بکما ذرا بکنا پھر غائبر ذرا بہو ذرا بہما ذرا بہوم پھر واحد منس پھر منس غائب ذرا بہا ذرا بہما ذرا بہنا پوچھو کرنا پہلے سے یاد ہوں گی تب پتہ چلے گا کچھ کچھ ٹھیک ہے ذرا بنی سے لے کر ذرا ہن تک یہ کیا ہوں گی ساری کی ساری اگے جو ضمیریں آ رہی ہیں ها ہو بغرہ بغرہ یہ ساری کے ساری منسوب کی ضمیریں ہیں منسوب من کیا کہتے ہیں منسوب متصل کی اچھا و اننی الی انهن اسی طرح اننی سے انہ الی انهن تبیح اننی اس کا بھی ہم پڑھیں گے اننی اننا انکا انکم اننکی انكما انکن انا ہو انما انا ہوم انہ ٹھیک اچھا جی تیسری قسم منصوب کی ضمیر متصل جو ہے اس کی تین قسمیں ہیں مرفو منصوب اور کیا ہے مجرور جیسے غلامی اس کی چونکہ دو قسمیں ہوتی ہیں یا تو مجرور بحر فر ہوگی یا مجرور ب اضافت تو غلامی یہ بھی کہا انہوں نے غلامی ولی الا غلام ٹھیک ہے یہ تو غلامی یہ مثال ہے غلامی سے آپ پڑھتے رہیں غلامی اچھا غلامی غلام غلام ہاں غلامی غلامہ غلام کا غلام کما غلام کم غلام کے غلام کما غلام پن ٹھیک یہ تو مجرور ب اضافت ہو جائے گا اور آگے جو لی ہے یہ کیا ہے مجرور بہرفی لی لنا لکا لکما لکم لکی لکما لکنا لہم لہا لہما ٹھیک ہے جی آگے یہ ہوگی کس کی مجرور کی تو متصل کی تھی تین قسمیں ہیں مرفو منصوب اور مجرور اسی طرح آگے ہم فصل و منفصل وہ اما مرفن نہ منفصل ہوتی ہے جو بالکل کیا ہو اکیلی اور تنہا ذکر ہو ٹھیک ہے جی وحدہ اما مرفوان وہ بھی یاد تو مرفو ہوگی وہ منصوب یا منصوب ہوگی اللہ اکبر کبیر مرفو نہ انا الا ہن مرفو آپ ہیں انا ٹھیک ہے آنا نہ انتم انتما انتن نہ اچھا آگے الا آنا ہونا ہوا ہوما هم، ہوم ہوا ہوما ہوم هم، نہیں بلکہ کیسے پڑھیں گے اس کو انخنو سے شروع کریں ٹھیک ہے نا انخن انت انتما انتنا ہوا ہوما ہوم گیا ہوما ہونا ٹھیک ہوگی بات یہ کیا ہے مرفو مرفو منفرل کی زمین ٹھیک ہے نا انتم انتما انتہا ہوم اما ہونا او منسوخ نہ ستون زمیر یہ ساٹھ زمیریں ہو گئی یہ کتنی زمیریں ہو گئی ساٹھ زمیریں ہو گئی ساری بات سمجھ کے نہیں کون کون سی ساٹھ زمیریں ہو گئی <تصفح> مثلا ہم نے پڑی ہیں مرفو کی بارہ اصل تو چودہ ہوتے ہیں سیغے لیکن یہاں پر بارہ ہو جاتے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک تو ہما کا جو سیغہ ہے غائب کا اور ایک مخاطب کی جو تسنیا کی زمیر غائب تسنیا کی اور مخاطب تسنیا کی, کی چونکہ وہ دونوں ایک جیسی ہوتی ہیں جس لئے نوحات کیا کر دیتے ہیں؟ ایک کو ختم کر دیتے ہیں صرف ایک کو ذکر کر دیتے ہیں. تو چودہ میں سے پھر کتنی ہو گئی بارہ تو بارہ کس کی مرفو کی مرفو متصل کی بارہ منصوب متصل کی اور بارہ جو ہے وہ کیا ہے مجرور متصل کی ٹھیک ہے جی کتنی گئی اسی طرح اس کے بعد کیا کہتے اس کو منصوب کی منسوخ منصوب کی نہیں بلکہ منفصل متصل کی پہلے تیس ٹھیک ہے نا من... متصل کی پہلے جو تین قسمیں ہیں ایک مرفو ایک منصوب اور ایک مجرور چتیس ہو ہوگی اب اس کے بعد منفصل کی پہلے مرفو والی اور پھر منصوب والی یہ کتنی ہو جائیں گی چھتیس اور بارہ چیس اور چوبیس چھتیس اور بارہ ساٹھ اٹالیس اور بارہ یہ ہو جائیں گی کتنی ساٹھ تو تو یہ آپ بار اب یاد ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا اللہ اکبر اچھا جی وان المرفہ المتصل خاصتا مستطرن فلماجی کہتے کا کہ مرفو متصل کی جو ضمیر ہے خاص طور پر یہ مستطر ہوتی ہے مستطر ہوتی ہے فلمازی ماضی غائب کے سیبوں میں غائب مذاکر کے منس کے سیبوں میں جیسے ضربہ، ضربہ کے اندر ذرابا ٹھیک ہے مستطر ہوتی ہے اور اسی طرح کیا ہے وہ ذرا بد مس کے سیخوں کے اندر بستر اور فل مزار المتقل مطلق مزار متقلم کے سیغوں میں مطلق کیا ہے زمیر مستطر ہوتی ہے اضرب و نظر وغیرہ میں نخو ازرب یا نظر بڑ المخاطب اور مخاطب کیا اندر جیسے جیسے اسم اسم اس میں فائل میں جیسے مطلق استعمال یاد رکھیے گا جو متصل ضمیر ہمیشہ آئے گی متصل ضمیر کو ہی ہم کیا کریں گے ذکر کریں گے اس لیے کہ یہ اخف ہے ذکر کرنے میں ٹھیک ہے نا اس لیے کہ منفصل کے لیے الگ سے جگہ پر اس کو لانا پڑے گا وہ ایک ذرا مشکل کام ہے اس میں سقل ہے اور جو متصل ضمیر ہے یہ کیا ہے اخف ہے تو لہذا کوشش تو یہی کریں گے کہ منسوخ متصل کی ضمیر کو ذکر کریں لیکن جہاں پر کیا ہو متعذر ہو ضمیر متصل کا لانا تو وہاں پر کیا ہے ضمیر منفصل کو لائیں گے جی اس کے لیے چاند مقامات جو ال لا بلافل تعزر متصل کے متاثر ہونے کی وجہ سے جیسے کا نام اب یہاں پر چونکہ ضمیر منفصل کو مقدم کیا ہے حسر پیدا کرنے کی وجہ سے کہ گویا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اب یہاں پر ایسا نہیں ہو سکتا تھا اب ہم ضمیر متصل کو لاتے اور وہ پہلے مقدم ہوتی چونکہ الگ سے وہ زمیر متصل تو لکھی ہی نہیں جا سکتی اور اس کو بعد میں کرتے ذکر کرتے تو بعد میں کیا ہے پھر حسر پیدا نہیں ہوتا تھا تو اس منفصل کو پہلے ذکر کی ذکر کیا ماں ذرا با میں اللہ انا ماں ذرا با کا اللہ انا اب یہاں آن پر انا ضمیر کو لایا کہ میں نے ما ذرا با اللہ انا تجھے نہیں مارا کسی نے مگر میں نے ہی اب یہاں پر بھی کیا ہے حسر کو پیدا کرنا تھا اگر یہاں پر ضمیر لاتے تو پھر اس سے فائدہ حاصل کا نہ ہوتا اس لیے انا ضمیر منفصل کو ذکر کیا ہے وہ انت اللہ کا امن نہیں ہے تو مگر یہ کہ کھڑا ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کا ایمن اب یہاں پر ماں انت اللہ کا انت کی جگہ پر ضمیر متصل کو نہیں رکھا جا سکتا اس لیے کہ ضمیر متصل کبھی بھی تنہا اکیلی نہیں آتی بلکہ وہ فیل کے ساتھ متصل ہی آتی ہے قبل یہ وہی بات ہے جو میں نے آپ کو بتا دی کہ ایک شان اور ایک قصہ ٹھیک ہے اگر جملے سے پہلے کیا اگر مذکر کی ذکر کی جائے اور وہ کیا مواد جملے کی کیا کرے تفسیر کرے اس کو ضمیر شان کہتے ہیں اور اگر کیا ہے مونس کی ضمیر ہو جملے سے پہلے آئے اور اس کو ضمیر قصہ کہتے ہیں جیسے آپ ضمیر شان کی مثال جیسے کل ہود اس کے اندر جو ہوا ضمیر ہے اب یہ ضمیر شان ہے آباد جملی کی کہ وہ کیا کرتی ہے تفسیر کرتی ہے جی ہیں وَعَلَمْ ایک زمیر ہے قبل ایک جملے سے پہلے ہوتی ہے تفصروا تفصروا جو وہ زمیر کیا ہے اس کی تفسیر کرتی ہے زمیر شان, اس کو زمیر شان کہتے ہیں مذکر میں وہ ہے اس کو زمیر قصہ کہتے ہیں جی وہ اللہ اب اس کا کوئی مرضی بھی نہیں ہوا کرتا اب یہ جملے سے پہلے ہوا زمین لیکن اس کا کوئی مرضے نہیں ہے لیکن یہ بعد جملے کی کرتی ہے تفصیل بیان کرتی ہے وہ کامتن اور اب ہا یہ کیا ہے زمیر قصہ ہے کسی کی طرف کوئی راضی نہیں ہے ابول خبر یاد رکھیں کہ اس سے پہلے آپ ایک بات پڑھ کے آ چکے تھے وہ بات آپ نے یہ پڑھی تھی کہ مبتدا اور خبر اگر دونوں مرفو ہوں تو ان دونوں کے درمیان فصل لانا کیا ہے ضروری ہے تاکہ موسیق صفت کے ساتھ اشتباہ لازم نہ آئے ورنہ ہوتا تو یہ ہے کہ مبتدا مرفو اور خبر مبتدا کیا ہوتی ہے ماریفا خبر کیا ہے نکرہ ہوا کرتی ہے لیکن اگر کیا ہو جائے دونوں کے دونوں معرفہ آ جائیں تو ان دونوں کے درمیان کیا ہے فاصلہ لانا کیا ہے ضروری ہے اس لیے کہ تاکہ موسوخ صفت کے ساتھ اشتباہ لازم نہ آئے تو آپ اس عبادت کے اندر بتاتے ہیں بین المبتدا او الخبر سیگا تو مرفو منفصل ان ایک منفصل کی ضمیر لاتے ہیں مطابق قری جو مبتدا کے مطابق ہوتی ہے اضا کان خبر فتن جب خبر کیا ہو معرفہ ہو او افعالو من کا یا اس میں تفضیل کا سیگا ہو افعالو من ٹھیک ہے نا اف سے مراد کیا ہے اس میں تفضیل خبر یا معرفہ ہو یا اس میں تفصیل کا سیغہ ہو اس صورت میں کیا ہے ایک ضمیر بیچ میں لاتے ہیں جو فسل خبر اور مفضلا کے درمیان کیا ہے فصل کا کام دیتی ہے پر ان دونوں کو کیا ہے الگ الگ کر دیتی ہے اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مخصوص صفت کا اشتعال لازم نہیں اتا وہ سم ما اس ذمیر کو کیا ذمیر فصل کہتے ہیں لان يفصل بین الخبر و الصفه اس لیے کہ یہ فاصلہ کر دیتی ہے خبر اور صفت کے درمیان <تصفح> نحو زید هو القائم فکان زید هو افضل من عمر فقال الله تعالی كنت انت الرقی علیهم پہلی مثال زید هو القائم زید القائم ہوتے دونوں کیا ہوتے مرفوع اس کا مطلب تو یہ ہوتا کہ یہ موصوف صفت لیکن ہوا نے آکر بیچ میں بتا دیا زید المقتدا والقائم کیا ہے اگے خبر ہے وکانہ زید هو افضل یہاں پر کیا ہے هو افضل افضل بھی کیا ہے اس میں تفضیل کا صیغا تھا تو چون زید اور اس کے درمیان فصل کرنے کے لیے ہوا کو لے آئے ہیں وقال الله تعالی انت انتر رقیب علیہم یہاں پر کن تر رقیب تو کنتا کیا ہے کانہ پھر ناقص تھا ضمیر ات اس کا اسم یہ کنا اور ار رقیب علیہم اگے کیا تھی کی خبر لیکن وہ بھی معرفہ تو یہ بھی معرفہ اس میں اشتبہ ہے کہ اسم وہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے اس لیے بیچ میں زمیل کو لایا کہ قال الله تعالی کون تا انترتےوا علیہم فسلن اسماء الاشاره ما وذ علیۃ اللہ علی المشار الی وہ یہ خمسه الفاظ ہیں سته مہان آخری ہی جی چلیے جی اللہ تبارک و تعالی مجھ سے تمام پر حامی و ناصر ہوں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ذمہ یاد کیجیے گا ساٹھ زمیریں جو میں نے بھی بتائی ہیں پڑھ کر بھی بتائی ہیں میں کل سنوں گا ان شاء آپ لوگوں سے اگر زندگی رہی گاؤں میں یاد رکھیے گا سلام علیکم